قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغب موردون والذين هم للزكاة إلا على أزواجهم أو ما ملكة أيمانهم فإن لهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الذين هم لأماناتهم وعهدهم راغون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم البارسون الذين يرسون الفردوس خال خالدون ایمان والوں کے اندر کون کون سے اوصاف ہوتے ہیں ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ اللموں کی ان پہلی آیتوں میں کیا ہے جو آپ کے سامنے پڑی گئی کامیاب ہونے والے اہل ایمان ان کا پہلا وصف ہے کہ وہ نمازی ہوتے ہیں اپنی نمازوں میں خوشبو کرتے ہیں اور دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ بے ہودگیوں سے لغیات سے دور رہتے ہیں تیسرا وسط یہ ہے کہ وہ تزکیا کا فیل یعنی اپنے مال کو زکوات صدافات دے کر پاک رکھتے ہیں اور اپنے آپ کا تزکیہ اپنی صفائی اپنے گھر کی صفائی شرک و بناعات خرافات گندی رسومات گناہوں آلودگیوں سے بچنے کا ہر وقت خیال رکھتے ہیں اور چوتھا وصف یہ ہے کہ وہ اپنے جسموں کی حفاظت کرتے ہیں جس کے دو مفہوم ہیں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 عفت اس کی حفاظت کرتے ہیں معنی یہ ہے کہ بدکاری اور ذنا استفحاشی سے وہ بچے رہتے ہیں ہاں اپنی قوت شہوانی کو جائز طریقے پر استعمال کرتے ہیں ناجائز طریقہ وہ کسی طرح کا بھی ہو اس سے وہ دور رہتے ہیں اسی کو اللہ رب العزت نے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 اس کے علاوہ آدمی جو کچھ بھی اور طریقہ اپنی قوت شہوانی کو استعمال کرنے کا چاہے گا میں اولا کا ہوں یہی لوگ ہیں جو حرام کاری پر آئیں گے اور حد سے آگے بڑھیں گے حد سے گزرنے والے یہ لوگ ہوں گے اس کے اندر میرے بھائیو اللہ پر ذینا اور عمل قوم لوت یعنی لوت علیہ السلام کی قوم کا جو عمل تھا بدفیلی کا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 وہ کوئی اور ملک کی تھی وہاں وہاں انہوں نے دیکھا کہ نگے جو سادھو ہیں لوگ ان کے سامنے جھک رہے ہیں بڑی عزت ہو رہی ہے بڑا احترام ہو رہا ہے میلہ لگا ہوا ہے اور کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا وہ بھی ایسی جذبات میں آئی اپنے کپڑے اتار کے ننگی ہو کے انہوں نے بھی چھلانگے لگا دی گنگا اب ان کو بعد میں وہاں کی پولیس نے پکڑا یہ تم نے کیا, کیا؟ یہ تو صرف سادھو کا کام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 نا یہ شادی ایسا کچھ ہونا چاہیے کوئی رونق والا کو والا معاملہ ہونا چاہیے نتیجہ کیا نکلا غرق ہو گئے برباد ہو گئے سو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے سامنے کہ جو شرابی کبابی زانی اور مشرق اور بد کردار قسم کے لوگ تھے وہ کہتے تھے بھلا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی جن کو روٹی ملتی نہیں پہننے کو کپڑا نہیں ہے غریب گھروا کوئی پوچھتا ان کو ہے نہیں بھلا یہ کیسے کامیاب ہو جائیں گے کہتے ہیں یہ کامیاب ہوں گے یہ کام ہوں گے اللہ نے یہ پیش کر کے فرما دیا جن جن کے اندر یہ یہ اوصاف آ گئے بھلا وہ جنتوں میں نہ جائیں تو کیوں نہ جائیں جن کا یہ کردار ہے یہ ان کے اوصاف ہیں سو اللہ رب العزت نے فرمایا ایک بس ان کا یہ بھی ہے کہ ولدینہ ہم لے امانات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 لا تون اللہ ور رسول و تخون امانا تک وہ تم تالموالم والدم فتنا و ان اللہ جرون اے ایمان والو سب سے پہلے اللہ کی خیانت نہ کرنا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 بدیاں والوں کی خلاف ورزیاں کیوں ہوں گی مال اولاد کی وجہ سے ایمان والوں مال اولاد تو تمہاری آزمائش ہیں ہم نے پرخ ہے تمہاری پرخ کرنی ہے امتحان لینا ہے کہ کون ان میں پڑھ کر خیانتیں کرتا ہے اور کار ان کے ہوتے ہوئے بھی امانتوں کا پاس کرتا ہے اللہ کا ڈر اسے ہوتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث میں آیا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 خبردار سنو کیا سنو کہ لا ایمان امانت له جس کے اندر امانت یعنی دیانت داری نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ولا دینا لا آہدال جو عہد وعدے کا پاس نہ کرے اس کا دین ہی نہیں لہذا وعدے کی پابندی اور امانت کے اندر دیانت داری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 ایسا باغ باغیچہ دنیا کے اندر سمجھا جاتا ہے فردوس دوست کہ ایک آدمی بڑے ٹھاٹھ بار سے خوشحال م... اچھا بھلا محل ہو ساتھی ہی باغ بکیچہ ہر طرح کا میوہ اور پھل اس کے اندر موجود ہو حتہ کہ پالتو قسم کے جانور اور پرندے جن کو دیکھ کر وہ دل بہلاتا رہے یہ تصور ہے فردوس کا اور جو جنت کا فردوس ہے اس کے بارے میں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا سألتم اللہ الفردوس جب بھی تم جنت اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگا کرو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 اب اس کے ساتھ ہم ملا لیں سورہ مہارج کی آیات کو اللہ نے دوزخ کا تذکرہ کیا کہ یہ یہ ایب رکھنے والے ان کو دوزخ جو ہے نا وہ خود آوازیں دے گی دوزک تدو من ادبارہ وط واللہ دوزخ آوازیں دے گی ان کو جنہوں نے دنیا میں پیٹ پھیری منہ پھیر کے چلے گئے اور لا پروائی سے کام لیا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 پڑھتا ہوں جی صبح کی پڑھ لی اور جی سچی بات ہے جی بس کوئی رہ جاتی ہے کوئی پڑھ لیتا ہوں یہ جی, نمازی یہ جی, صرف رمضان میں پڑھ لی عید میں آ با... یہ بھی آ گیا جی نماز میں آ گیا ہے اللہ کہتے ہیں نا المسلیم سوائے نمازیوں کے نمازی کون سے اللہ دینہم ہوم صلاتہم صلا وہ جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرتے ہیں ہمیشگی ہمیشہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں ولدین اپنے مالوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں سوالیوں کو بھی دیتے ہیں اور جو سوال سے بچتے حقدار ہیں ان کو بھی دیتے ہیں کا تزکیہ کامل کرنے والے لوگ ہیں ولدین اپنے جسموں کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ علی اللہ نے فرمایا یہ وہی جو وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ جائز طریقے سے زنا بدکاری اس طرح سے یہ متے, یہ حلالے یہ قسم یہ اس قسم کی ساری چیزیں سب سے دور رہتے ہیں بچے رہتے ہیں لیکن کیا کرے آج تو مذہب بن گیا مذہب جہاں ایک فرقے کا جو مسلمان کہلاتے ہیں اللہ محافرے کرے وہ انہوں نے متا بنا لیا ہے اور ایک دوسرا گروہ ہے انہوں نے حلالہ بنا لیا ہے اور باقاعدہ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ حلالہ جس سے کروایا جاتا ہے وہ سانڈ ہے سانڈ جو کرائے پہ رکھا جاتا ہے نا رسول اللہ علیہ وسلم نے اسے سانڈ فرمایا اور ہے حقیقت بالکل اسی طرح سے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 ول محلو حلالا کروانے والا حلالہ کرنے والا سب پر اللہ کی لانت ہے یہ بے حیائی ہے یہ ناجائز اور حرام طریقہ ہے جہاں متا ناجائز اور حرام ہے وہاں حلالہ بھی حرام ہے اور دوسرے کو تو ہم حرام سمجھتے ہی ہیں جو اور طریقے کار ہیں اس انداز کے اللہ اکبر اللہ رب العزت نے میرے بھائیوں ایک قوم کا کام تھا حالانکہ وہ بے ایمان تھے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 ولدی نوت ندیل اِلا وہم لہا سابقون اللہ نے بس بیان کر دیا فرمایا وہ لوگ یقینا ساری بھلائیاں سمیٹ لینے والے ہیں اور بھلائیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے والے ہیں جن کا یہ کام ہے کہ ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے ہی رہتے من خشیت رب ہم اور ڈرنے کی علامت کیا ہے ہوں بے آیات رب یو کہ وہ اللہ اپنے رب کی آیات یعنی حکم احکام کو مان لیتے ہیں مان لیتے ہیں یو مینون مان لینے کا معنی کہ زبان سے مان لیا نہیں عمل میں لاتے عمل میں لاتے ہیں اللہ نے فرمایا سورہ فرقان میں داد اللہ رحمان کے بندے وہ ہیں یہ بہاد الرحمان کہہ کہ اللہ نے بات شروع کی ہے سورہ فرقان کے اندر کہ اللہ رحمان کے پسندیدہ بندے کون ہیں جن کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ دادو کے روبیا یا جب انہیں اپنے رب کے حکم آکام سنائے جاتے ہیں نا تو لم یا خرا سم یا نا تو فرمایا اندے اور بہرے بن کر نہیں رہتے بھی جس کو اثر ہی نہ ہوا کچھ اس کو کہتے نا اندھا بہرا کہ نہ اس نے کچھ دیکھا نہ سنا نہ فرمایا اللہ رحمان کے پسندیدہ بندے جو اندھے بہرے بن کر نہیں بیٹھتے کہ ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا بلکہ جو ہی اپنے رب کا حکم سنتے ہیں تو فوراً اس کو عمل میں لاتے ہیں اور ساتھ کا حوالی نہ ہوم بے رب ہم لایوشر یہی دارم لوگ تو ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے اگر ہم غور کریں تو پہلی جو آیت ہے کہ اپنے رب کے حکم مانتے ہیں اس کے اندر یہ بھی تو آگیا ہے نا رب کا حکم تو یہ بھی ہے نا کہ شرک نہ کرو لیکن اس کو الگ سے بیان کرنا میرے بھائیوں اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کے اور بیان کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا ہے کہ بہت سارے بندے اللہ کے حکموں کو اپنے عام میں مانتے ہوئے بھی شرک کر رہے ہو جیسے سورہ یوسف کے اندر ہے نا پرمایا <مُشْرِكُون> لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان کے باوجود مشرق ہی ہوتے ہیں اللہ پر ایمان بھی ہے اور شرک اس لیے اللہ نے الگ سے, سے بیان کیا کہ دیکھنا ایمان والے جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں ہونے دیتے کبھی کسی صورت کا بھی صرف ان کے اندر نہیں آتا اس لیے اللہ نے اس کا الگ سے ذکر کیا ولدین یو تو نا ما بولو بھوما تنا رب راج اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں یعنی نیکیاں مال بھی خرچ کرتے ہیں دن رات اللہ سے ڈر کر اللہ کے حکموں پر عمل کرنے میں لگے رہتے ہیں پھر بھی دل ان کے ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے پتہ نہیں یہ ہماری محنتیں کی ہوئی قبول بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی اللہ اکبر یہ ہے اصل بات کہ حسرت اس آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن جو ہے نا مومن ایمان والا صحیح ایمان جس نے جنت میں جانا ہے وہ تو دنیا کے اندر نیکیاں کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات ہی ہو جائے اور کہتے ہیں جو منافق ہے نا منافق وہ معصیتیں اور نافرمانیاں کرتے ہوئے بھی نہیں ڈرتا اس کو خوف ہی نہیں آتا کوئی یہ منافتی علامت ہے کہ گناہ بھی کر رہا ہے کس کو فجور بھی کر رہا ہے مگر ڈرتا نہیں اللہ سے ڈرتا ہی نہیں خوف ہی نہیں آتا اس کو اور جو مومن ہے وہ نیکیاں کرتے حضرت آئے شام رضی اللہ عنہا پوچھنے لگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان سے مراد وہ ہیں کہ جو شراب پی لیں زنا کر لیں بدکاری چوری ڈکیتی کرے اور پھر وہ اللہ سے ڈرتے بھی رہیں اللہ کا ڈر بھی ان کا ہو فرمایا نا نا ان کی بات نہیں ہے یہ اس آدمی کی بات ہے کہ جو صدقہ خیرات بھی کرے نماز روزہ بھی کرے جہاد زکات بھی کرے سارا کچھ یہ کرتے ہوئے پھر بھی البق اللہ سے ڈرتا ہی رہے اسی کو اللہ نے فرمایا سورہ ری ان اللہ نے فرمایا ایک وہ شخص ہے کہ جو ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں سجدے میں قیام میں اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ ڈرتا ہے آخرت سے اور اپنے رب کا اسے ہر وقت خوف رہتا ہے رب کی رحمت کی امید میں رہتا ہے کیا یہ شخص ایک اس شخص جیسا کہ جو شرک بھی کرتا ہے بداعت بھی کرتا ہے خرافات بھی کرتا ہے گندی رسومات بھی کرتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اللہ کہتا ہے کبھی برابر نہیں ہو سکتے اب تم خود فیصلہ کر لینا کہ تم نے کن لوگوں میں جانا تم نے کن لوگوں میں جانا ہے اب ایک مقام قرآن مجید کا اور سن لے اللہ جو اللہ نے وضاحت کی فرمایا کون سے لوگ ہیں جن کے لیے باغ بہاریں بہشتے جو جنتی لوگ ہیں جنتی اللہ اکبر ذکر کر کے نا سورہ توبہ میں ان لوگوں کا جو کھیتوں مسلمان کلمہ پڑھنے والے نمازی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے نماز پڑھنے والے مسجد نبوی میں ان کا ذکر کیا کہ جب آئے نا جہاد میں جانے کی بات تو انہوں نے بہانے لگانے شروع کر دیے میرا یہ معاملہ میرا وہ معاملہ میرا وہ معاملہ اللہ رب العزت نے فرما یہ تو گئے اے نبی ان میں سے اب کوئی مر بھی جائے تو, تو نے جنازہ نہیں پڑنا اللہ دسویں پارے میں ہے دسویں پارے کا آخری رکو ہے میرے بھائیوں جس کا جی چاہے پڑھ لے جس کا جی چاہے پڑھ لے پر میں ولا سلحمات و لاتا کمالا قبر ہی اللہ رب العزت نے فرمایا ولاۃسلی مات آباد ولا کمالا قبر ہی ان کا فرو بلاہ و رسول ہی و ماتو اللہ اکبر اللہ نے فرمایا میرے نبی جنہوں نے بہانے بنائے تبو سے پیچھے رہ گئے بہانے بنا کے اگرچہ وہ کلما گو ہیں اگرچہ یہ نمازی ہیں اگرچہ آپ کے ساتھ یہاں مدینے میں رہ رہے ہیں اے نبی اب ان میں سے کوئی مر بھی جائے تو نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا اللہ کیوں فرمایا کیوں نہ کر زال ورسول یہ جہاد سے پیچھے رہ کر راضی ہو کر اللہ کے حکم جہاد کا انکار کر گئے گویا کہ انہوں نے اس موقع پر اللہ اور اس کے رسول کا انکار ہی کر دیا اور اگلی بات وہم فاسقون اے نبی ان میں سے جو فسق کی حالت میں یہ مر رہے ہیں نا فسق و فجور فس کو فجور گنا کرتے ہوئے مر رہے ہیں نافرمانیاں کرتے ہوئے مر رہے ہیں نبی ان کا بھی جنازہ نہیں پڑھانا صحیح آدیث میں ہے یہ حکم آ جانے کے بعد مدینے میں جو مر جاتا جس کے بارے میں رسول اللہ کو اتنا کوئی پتہ نہ ہوتا پھر آپ اس کے محلے والوں سے اس کے پڑوس والوں سے جا کے پوچھتے کہ بتاؤ یہ کیسا شخص تھا اگر وہ بتا دیتے کہ یہ بڑا اچھا تھا مخلص ساتھی تھا پھر و کو فجور سے دور تھا پھر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھاتے اور اگر اس کے الٹ کوئی خبر ملتی آپ گھر والوں سے کہہ دیتے تم جس طرح چاہو کو دفن کر دو میں تو اس کا جنازہ نہیں پڑھتا کیا فرمایا ومات فاسکون وَمَا جو فاسپ مرے فاست میرے بھائیوں تر کے نماز نماز کو چھوڑنا بے نماز ہونا تو کفر ہے آپ سوچیں جو فاسپ مرے فاسپ بس ایک ہی بات کرتا ہوں یہ بھی اس جذبے کے ساتھ کہ شاید اللہ یہ ہمارے نوجوان یہ ساتھی آباب یہ اکثریت میں جو نظر آ رہے ہیں میرے بھائیو اس میں کسی کا اختلاف نہیں بالکل کسی کا بھی کسی فرقے دیوبندی بریلوی آلیہ کسی کا بھی اختلاف نہیں سب یہ متفقہ فیصلہ دیتے ہیں کہ داڑھی منڈا فاسق ہے فاسق جاؤ کسی سے پوچھ کے دیکھو کسی آل مفتی خبریلوں کا ہو کہ داڑی منڈے کے بارے میں کیا ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود بڑے بڑے ان کے مفتی لکھ گئے کہ داڑی منڈا فاصل ہے اب خود خیال کر لینا ذرا غور کر لینا توجہ کر لینا اللہ نے اپنے نبی کو روک دیا کہ نبی جو فسق کی حالت میں یہ مر رہے ہیں ان کا جنازہ نہیں پڑا اللہ اکبر مجھ پر سیخ پانا ہو میرے بھائیوں غصہ نہ کرے اللہ کے لیے اپنی حالتوں کو بدلے میں بھلا آپ کو دور کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں میرا یہ خیال ہے کہ آپ بھاگ جائے الحمد اللہ کا شکر ہے اللہ برکت ڈال دیتا ہے کبھی کبھی یہ بات میں کر دیتا ہوں تاکہ دوسروں کو بھی کچھ شوق ہو جائے دوسرے ساتھیوں کو بھی احباب کو میرے بھائی یہ خوشخبری بھی ہے جذبہ بھی ہے ذرا آپ بھی اپنے اندر غور کریں یہ نوجوان ساتھی یہ خاص کر دو دو ہزار تین تین ہزار نوکریوں پہ اپنی شکلیں بدلنے والے اپنا لباس بدلنے والے ذرا غور تو کریں میرے بھائی ایک طرف اللہ ہے اللہ کہتا ہے میرے پاس آ تو مسلمان کی شکل بنا کے آ میرے ہاں حاضر ہو تو اپنا لباس مسلمان وزاکتا سے تو مسلمان لگے مسلمان اور یہ فیکٹریوں والے ملوں والے یہ دفتروں والے یہ تمہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ تو یہودی بن کے آؤ ہندو بن کے آؤ عیسائی بن کے آؤ کیوں جی یہی ہے نا کہ داڑیاں بنا کے آؤ کیا کرے جی یہ دو دو ہزار پر جی فیکٹری والے کہتے ہیں داڑھی نہیں رکھنے دینی فلاں کہتے ہیں جی نماز نہیں پڑھنے دینی اور جی میرا مالک ہے وہ مجھے یہ وہ پینٹ کے علاوہ قبول کرتا ہی نہیں میں کیا کروں جی میں مجبور ہوں ایک طرف اللہ کی یہ امتحان ہے ہمارا میرے بھائیوں ایک طرف اللہ کی طرف سے مجبوری ایک طرف ان دنیا والوں کی طرف سے مجبوری کس کو ترجیح دینے چاہیے امتحان ہے اس میں ایمان کو پرکھے ایمان کو صحیح کریں اپنے ایمان کو پرسو ترسو صبح کے درس میں ایک ساتھی پیچھے بالکل میرے پیچھے نماز میں داڑھی مڈے بالکل ہائے اللہ اب میں نے نماز پڑھانی ہے پیچھے بالکل میرے پیچھے یہ داڑی منڈا آدمی آیا بھی نیا ہے بریلوی یا دیوبندی چھوڑ کر آیا ہے رمضان میں ہی آیا اور کام بھی بڑا اونچا ایک فیکٹری وہ جو ٹی وی بنانے والی فیکٹری ہے وہاں پہ وہ اس فیکٹری کا مینیجر ہے اچھی خاصی تنخواہ اس کی دیکھو میری بھائیو یہ کردار ہے کردار اللہ اکبر پہلی تو بات اس نے یہ کی کہ جی یہ کام ہے ہماری فیکٹری کا آپ ذرا یہ بتائیں کہ یہ کام اچھا ہے کہ یا برا ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ ٹی وی بنا کے دے آپ بتائیں بہرحال اگر یہ صحیح نہ ہوا تو میں آج ہی اس کو چھوڑنے کو تیار ایمان کی رونق مل گئی نا پتا چل گیا اللہ اکبر اب وہ اس دن صبح درس ایک تو میں اچھا اللہ کے سپرد پھر درس ہوا اتفاقاً درس میں یہی آیت تھی جو آپ کے سامنے سورہ توبہ کی پڑی ہے وہ ماتوا اب ایک دفعہ تو آواز اٹھی اندر سے کہ کیا کروں اگر داڑھی کا مسئلہ کیا کہیں بھاگ نہ جائے پھر نیا نیا آیا ہے کہیں بھاگ نہ جائے کیا کروں لیکن پھر اللہ نے استقامت عطا کی کہ نہیں جو مسئلہ سامنے آ گیا ہے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے صاف صاف کھول کے بیان کر دے الحمد میں نے کھول کے بیان کیا اس کو وہ بھی بتلا دیا کہ وہ کام کاروبار بالکل درست نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے اللہ اکبر اگلے دن آیا میں نے سمجھا کہ شاید اللہ خیر ہی کرے لیکن الحمدللہ اگلے دن آیا کہنے لگا جی اگلے دن آ کے کہ کل سے ہی میں نے نوکری سے بھی جواب دے دیا ہے اور کل سے ہی داڑھی منانے سے میں نے توبہ کر دی الحمدللہ اللہ قبول فرمانا اللہ استقامت نصیب فرمانا اللہ اس بھائی کو ثابت رکھنا اللہ ہم سب کو بھی اپنے دین پر قائم فرما دے اللہ یہ جو یہاں نظر آ رہے ہیں مجھے بہت بوڑھے بھی نظر آ رہے ہیں بےچارے داڑیاں مڈاتے ہوئے ہیں برسوں کے نمازی بھی نظر آ رہے ہیں داڑیاں کٹواتے ہوئے برسوں کے نمازی اگلی صفوں میں بیٹھنے والے وہ بھی نظر آ رہے ہیں داڑیاں کٹواتے منڈاتے ہوئے اللہ کے بندو سوچیے کہ آیا یہی ایمان ہے اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازتے دے وما نا الب اللہ... آیت میں نے سنانی تھی آپ کو جو اس سے اگلی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا ایک تو یہ ہیں پیچھے رہنے والے وہ چونکہ وقت کم تھا اس لیے اگلی آیت رہ گئی انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ جمعے ذرا بھائی وقت کی پابندی کریں جلدی آیا کریں تاکہ وقت پر گفتگو شروع ہو جائے مجھے انتظار ہی رہتا ہے کہ ساتھی جمع ہو جائیں تو کوئی بات شروع ہو اس لیے ساتھی احباب آنا تو ہوتا ہی ہے آپ نے آنا تو ہوتا ہی ہے نا جتنے ساتھی اس وقت آئے ہوئے ہیں مرد بھی عورتیں بھی آپ نے آنا تو ہوتا ہی ہے تو اللہ کے لیے کوئی دس پندرہ منٹ پہلے سوا بارہ بیس منٹ پر آپ صحیح ساتھی سارے یہاں جمع ہو جایا کرے تاکہ وقت پر بات شروع ہو اور وقت پر ہی جو ہے نا وہ ہم فارغ ہو سکیں تو انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ جو وہ عرض کریں گے اللہ کی توفیق سے یہ مسئلہ ایک پوچھا گیا ہے کہ ایک عورت جس نے جس کی اپنی بھی اولاد ہے وہ غلطی سے کسی دوسری عورت کے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے کیا اس کے کسی بچے کی شادی جو اس بچے سے ہو سکتی ہے جسے جس دودھ پلایا گیا ہے دیکھیے اس کو اچھی طرح ذرا سنیے کہ یہ رضائی مسئلہ یعنی دودھ پلا کے حرمت کا مسئلہ یہ کب ہے ایک تو یہ ہے کہ اس بچے کو دودھ پلایا جائے حالت کم پانچ مرتبہ سے کم اگر دودھ پلایا ہے تو وہ رضاعت کا مسئلہ نہیں ہوتا پانچ مرتبہ یا پانچ سے زیادہ رجا کے رجا کے مراد ہے کہ بچے نے منہ لگایا ہو چھاتی کو اور پھر وہ آپ چھوڑے آپ آپ چھوڑے یہ اس طرح سے کبھی کبھار بچے کو چپ کرانے کے لیے یا, یا سب بھول کے ایسے پلا دیا اس سے وہ رضاط والا مسئلہ نہیں ہوتا لہذا وہ رضاط والا مسئلہ یعنی بہن بھائی والا اور رشتے نہ ہونے والا وہ کم از کم پانچ مرتبہ رجا کے بچے کو دودھ پلایا گیا ہو اور پلایا بھی گیا ہو جب بچے کی خوراک ہی دودھ ہوتی ہے یہ کسی نے پوچھا ہے کہ ایک ادھیڑ عمر شخص جس کی شادی نہ ہوئی ہو وہ مر جائے تو کیا اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے بالکل پڑھنا چاہیے بھائی اس کا کیا قصور ہے یہ شرط بھی نہیں ہے کہ شادی ہو نہ ہو یہ تو جاہلوں کی بنائی ہوئی بات ہے کہ جس کی شادی نہ ہوئی ہو جی اس کا جنازہ ہی نہیں ہے یہ جاہلوں کی بنائی ہوئی بات ہے یہ قرآن حدیث کی اسلام کی اہل علم کی بات نہیں ہے یہ جنازہ اس کا ہونا چاہیے جب وہ مسلمان ہے سمجھ گئے نا یہ پوچھا کریں آپ ہاں بے نماز کا جنازہ اس کو پوچھا کریں تو اگر نمازی ہے مسلمان ہے صحیح موحد ہے تو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے ایک ایسا بچہ جو مردہ پیدا ہو جائے اس کی نماز جنازہ ہاں چار مہینے کے بعد کیونکہ چوتھے مہینے جان پڑ جاتی ہے ماں کے پیٹ میں بچہ پورا بن جاتا ہے جان اس کے اندر روح آ جاتی ہے خوراک بھی اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر کسی وقت بھی بچہ سابت ہو گیا یا پیدا ہوتے وقت کسی آرزے سے مر گیا اب چونکہ کسی آرزے سے مرا ہے جان اس میں پڑ گئی تھی سونن ابو داود کے اندر صحیح حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمائی و صلی علیہ اس پر جنازہ پڑا جائے گا اس پر جنازہ پڑا جائے گا ابودا کے, کے اندر بھی ہے جنازہ سبا اور اجر کی دعا کی جائے گی یہ کسی نے پوچھا ہے بھائی کہ میں میرا جو رشتہ کیا جا رہا ہے زبردستی سے مجھے وہ پسند نہیں ہے میں کیا کروں پوچھنے والا چونکہ نوجوان ہے اس لیے اسے عرض کر رہا ہوں کہ بات تو یہ ہے کہ پہلے سوچ لے اچھی طرح سے یہ نہ ہو کہ میرے کہنے سے میں نے کچھ کہہ دیا آپ کہیں جی مولوی کی بات دلیل بن گئی ہے آف صاحب نے کہہ دیا تھا اب ٹھیک ہے مسئلہ نہیں سو خوب غور کر لو باقی ساتھی بھی کہ کیا آپ کے نہ پسند کرنے کی کوئی دینی وجہ ہے کوئی دینی وجہ ہے کہ بچی مشرقہ ہے بچی کے اندر کوئی اخلاقی کمزوریاں ہیں بے پردہ ہے تب آپ اسے پسند نہیں کر رہے تو پھر تو بالکل درست ہے صحیح ہے آپ نہ مانے بالکل نہ مانیں اور اگر یہ بات نہیں ویسے ہی کسی اور سے آنکھ ملی ہوئی ہے یا کوئی مسئلہ اور ہے تو پھر یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے دیکھ لے ماں باپ کی رائے کو بہرحال ترجیح دینی چاہیے ماں باپ اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتے اللہ ہے کہ کوئی ایسے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے اس لیے یہ بات جو ہے نا آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تو یہ مشورہ یہ کہ ماں باپ کی رائے کو بہرحال ترجیح دینی چاہیے اس سلسلے میں اپنی مرضیاں کرنے سے معاملات خراب ہی ہوا کرتے ہیں البتہ رہ گیا بچی کا مسئلہ وہ تو جب تک ولی راضی نہیں ہوگا اس کی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ولی کی رضا ساتھ ولی باپ ہوتا ہے جب کہ ہو پر سنجیدہ ہو دانش مندوں میں سے ہو یہ اس کے لیے اور بچہ اس کے لیے سن لو لڑکا کہ وہ اگر ناپسند کرے گا یہ کہتا ہے نا میں کیا کروں اگر آپ کا زبردستی کرنے لگے بہرال آپ سے پوچھنا ہے تو ہے نا مولوی صاحب نے کہ ہاں بھائی یہ فی لڑکی اس کی تیرے سے نکاح ہو رہا ہے اس کے بعد کہہ دینا میں نہیں قبول کرتا سیدھی بات ہے یہی ہے نا اتنا ہی کام ہے بس یہ کہہ دینا جب تہ دے گا کہ میں قبول نہیں کرتا نکاح ہو ہی نہیں سکتا نکا ہو ہی نہیں سکتا اس لیے ان معاملات میں اچھی طرح دین کو مقدم رکھو دین کو اللہ کے دین کو مقدم رکھو کتاب و سنت کو انشاءاللہ جب یہ مقدم ہوگا اللہ آپ کے لیے راہیں ہموار کر دے گا سری نگر میں ایئرپورٹ پر ہونے والے شہید مجاہدین ساتھی ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما دیں تمام مجاہدین کے لیے انشاءاللہ اس کے بعد بھی آپ جلدی ہی بڑی بڑی کامیابیوں کی خوشخبریاں سننے والے ہیں اللہ کی توفیق سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم اپنی رحمت سے مجاہدین کی اسی طرح سے مدد فرمائے اور آگے بڑھائے ان کو کفر جو ہے نا اس کا زور ٹوٹ جائے اور کفر مغلوب ہو اسلام کی سربلندی ہو دین کی خاطر یہ مجاہدین سارے جا کے خون پیش کر رہے ہیں وقت لگا رہے ہیں میرے بھائیوں ہم کم از کم اللہ اکبر ان کے لیے کیا خیال ہے دعا بھی نہیں کر سکتے ان شاء اللہ ضرور کریں گے قنوت پڑیں گے دوسری رقط میں رکو کے بعد اللہ کی تفریح دار الہدا بہترین ریکارڈنگ معیاری اور سستی کیسٹس اور سیڈیز کا مرکز دار